سوکھوں گئے سجڑ گہیا سوکھوں گئے سجڑ گیا سوکھوں گئے سجڑ گہیا سوکھوں گئے سجڑ گہیا گلی جڑ گریو جڑ گیا داد مایو جڑ گئی گے سجڑ گئی چوکھوں میں سجڑ گئی میرا مارے ابیلو سین چھوکو میں سجڑ گئی آ سڑ گیاںار سو میں سڑ گیا میںادی سال دیا تو میں سارا میں ڈر گئی یا چپ میں ڈر گئی یا میرا گیا <سؤال> میں چڑ گئی دے بین تیر جدو بچی ہر پاس میرا سارا سو گو میں سو گو میں میرا میں چل گئے میں سجڑ گیا میرا سارے خوش ہے سکھو میں سجڑ گیا سکھو میں سجڑ گیا جی نماری دھیر ہے جی نماری دھیرت ہے سکھو میں سجڑ گیا میرا سارا فیل میں میں جڑ گئی میرا مارے گیا درد جڑ گئی در رسن بولا تو چل گئی ایسے میرے دس گئی میرا ماریا پھر حسین سکھو میں dukho mein jud gayi hum ambar ya dil se dukho mein jud gayi hum ambar ya dil se